آج کل کا جو ماحول ہے ہم سب اس میں شامل ہے کہ ہمارے خطبے جمعہ کے خطبے لمبے ہوتے ہیں دیر تک ہم لوگ خطبہ دیتے ہیں اور نماز بڑی مختصر ہوتی ہے خطبہ کے مختصر ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل مختصر خطبہ ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آگے حدیث آ رہی ہے کہ ایک صحابیہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے سورہ قاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطبے میں سن سن کر کے یاد کر لیا تو سورہ قاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبے میں پڑھا کرتے تھے یہ پڑھنا سننا تھا خطب حاجہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے سورہ قاف کی تلاوت فرماتے تھے پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مختصر سا بیان کرتے تھے تو مختصر خطبے کا مطلب بالکل مختصر نہیں ہے کہ دو چار منٹ میں ختم کر دیا جائے سورہ قاف کی تلاوت اور خطب حاجہ خطبہ حاجہ, کی تلاوت خطبہ حاجہ اور آپ کے بعض نصیحتوں کو اگر شامل کیا جائے تو کم از کم آپ کا خطبہ دس سے پندرہ منٹ کا ضرور ہوتا رہا ہوگا کیونکہ اللہ کے کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سرقاف کو آپ لے لیں تقریباً آج کل کے جو مصحف ہیں اس میں تین سے ساڑھے تین صفحات ہوں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت بڑی اطمینان سے ہوا کرتی تھی اور پھر خطبۂ حاجہ جس میں تھوڑا سا وقت لگتا ہے جس میں تین آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور مخشوب مشہور خطب حاجہ ہے اور پھر اس کے علاوہ بعض دیگر نصیحتیں اور بیان تو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ کم از کم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دس سے پندرہ منٹ کا خطبہ تو ہوتا ہی رہا ہوگا کیونکہ یہ سب ساری چیزیں پڑھنے میں وقت لگتا ہے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز پڑھاتے تھے جمعہ کی نماز میں آگے حدیث آئے گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جمعہ کی پہلی رکعت میں سورہ جمعہ اور دوسری رکعت میں سورہ منافقون پڑھتے یعنی دو دو صفحے تقریبا اور کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سور اعلی پہلی رکعت میں اور سورہ غاشیہ دوسری رکعت میں پڑھتے تھے تو سنت یہی ہے جمعہ کے دن کہ یہ دو سورتیں یا سورہ جمعہ یا سورہ منافقون پڑھی جائیں یا سور اعلی اور غاشیہ پڑھی جائیں یعنی اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اشارہ کرنے کا مطلب یہ تھا بتانے کا کہ خطب کا خطبہ بہت زیادہ لمبا نہ ہو بلکہ كوشش ہو کہ مختصر خطبہ ہو اور نماز اس کی لمبی ہو سنت كے مطابق حشام حشام رضی اللہ تعالی انہ قالت ما اخذت تو قرآن الوجید اللہ عن لسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كراؤہ كلاتنبر ادا خط عسلم صحیح مسلم کی روایت ہے ام حشام بنتے حارثہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی, فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قاف والقرآن مجید لیا یعنی یاد کیا اللہ کے کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ کو ممبر پر جب خطبہ دیتے تھے تو پڑھا کرتے تھے آج یہ سنت بہت کم اس سنت پر عمل کیا جاتا ہے ہم لوگ بھی بڑی کوتای کرتے ہیں تقریر کے چکر میں زیادہ رہتے ہیں اور ہندوستان میں اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں بھی اہل حدیث جماعت میں اس چیز کا اہتمام کیا جاتا ہے اس چیز کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ سرقاف پڑھتے ہیں پوری نہ صحیح کم از کم کچھ نہ کچھ ہاں ایک رقو ڈیڑھ رکو تو پڑھتے ہی ہیں اس یہ سنت ہے آدمی پڑھے تو بہتر ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ قاف خطبے میں پڑھا کرتے تھے پھر اس کے بعد بعض اور چیزیں بیان فرمایا کرتے تھے کیونکہ سورہ کاف کا مضمون جو ہے وہ اگر آپ سورہ قاف پوری پڑھیں غور سے تو اس سور کاف کے اندر انسان کی پیدائش کا ذکر ہے پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام قدرتوں کے بارے میں ذکر کیا آسمان زمین کی پیدائش اور ساری چیزیں پھر اللہ تعالیٰ نے بعض قوموں کا ذکر کیا جنہوں نے اپنے اپنے رسولوں کو جھٹلایا اور پھر اللہ تعالی نے دوبارہ اٹھائے جانے کے بارے میں بھی ذکر کیا ان لوگوں کو پر رد کرتے ہوئے جو لوگ جو ہے دوبارہ اٹھائے جانے بات بعد الموت کا انکار کرتے ہیں یوم آخرت کا انکار کرتے ان پر رد کیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے بارے میں پھر دوبارہ ذکر کیا کہ انسان کو ہم نے پیدا کیا اس کی ہر چیز کو ہم جانتے ہیں اس سے ہم قریب ہیں ہم نے ان کے اوپر فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے جو اس کی تمام باتوں کو اور حرکتوں او کیا کہتے ہیں حرکتوں کو نقل کرتے رہتے ہیں اور پھر قیامت کے دن انسان کے ساتھ اس کا شیطان جو قرین ہے ساتھی ہے وہ اور فرشتہ دونوں آ جائیں گے یا بعض لوگوں نے کہا کہ ہاں کیا کہتے ہیں اس کے ساتھ جو ہے دو شیطان ہوں گے اس طرح سے پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے دونوں جھگڑیں گے انسان بھی جھگڑے گا اور شیطان اپنی طرف سے دفاع کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارے ہاں جھگڑا کرنے کی جگہ نہیں ہے پھر اس کے بعد جہنم کا ذکر ہے اور جنت کا ذکر ہے جہنم کے بارے میں ایک خاص چیز اللہ تعالیٰ نے ذکر کی یوم نقول جہنم حلم تلا و و مزید کہ ہم جہنم سے قیامت کے دن کہیں گے جب سارے لوگ بھر جائیں گے سارے لوگ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے اور آپ کو معلوم ہے کہ اکثریت جہنم میں جائے گی بنی آدم کے اکثر لوگ آدم کی ضروریت کے اکثر لوگ جو ہے جہنم میں جائیں گے اکثریت اس کے باوجود جہنم کہے گی حلمی مزید کیا کچھ اور بھی ہے جہنم بھرے گی نہیں جہاں کا پیٹ بھرے گا نہیں اور کی صدا لگاتی رہے گی اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا اور جنت کا بھی ذکر کیا تو اس طرح سے اس کا مضمون بڑا عمدہ اور بڑا بہت اچھا ہے انسان کو آخرت کی یاد دلاتا ہے اور انسان کو ہر وقت اپنے اعمال کا کے محاسبے کی طرف یہ صورت رہنمائی کرتی ہے اور یاد دلاتی ہے اسی طرح سے اللہ کے سامنے حاضر ہونے اور حساب کتاب کے بارے میں بتاتی ہے اور پھر کیا کہتے ہیں جنت کی خوشخبری بھی سناتی ہے اور جہنم سے ڈراتی بھی ہے تو بہت عمدہ مضمون کے اعتبار سے ویسے اللہ تعالیٰ کا ہر کلام ہر صورت عمدہ ہے لیکن بعض صورتوں کی کچھ خصوصیات ہے مضمون کے اعتبار سے یہ صورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ میں خود جمعہ میں پڑھا کرتے تھے وعن ابن عباس نضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كما كمثل الحمار يحمل أسفار والذي يقول له أنصد ليست له جمعة رضاه أحمد بإسناد لا بأس به وهو يفسر حديث أبي هريرة في الصحيحين مرفوعا إذا قلت لصاحبك أنصد يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت یہاں پر جمعہ کے دن سامعین کو خطبہ جمعہ کیسے سننا چاہیے اس کا ذکر ہے حضرت عبداللہ اپنے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن بات کرتا ہے امام کے خطبہ دیتے ہوئے یعنی خطبے کی حالت میں امام خطبہ دے رہا ہے اور وہ بات چیت کر رہا ہے تو اس کی مثال کیسی ہے گدھے کسی ہے جس کی پیٹھ پر بہت ساری کتابیں لاد دی جائیں ہاں لیکن اس کا کچھ فائدہ نہیں کہ وہ اس کے سامنے خطبہ دیا جا رہا ہے خطبہ پیش کیا جا رہا ہے اور وہ اس کی طرف دھیان نہیں دے رہا ہے اور آگے فرمایا کہ ود یقول اللہ اور جو آدمی اس کو منع کرے یعنی بات کرنے والے سے کوئی کہے کہ بھائی خاموش ہو جاؤ جو یہ تک کہتا ہے اس کا جمعہ نہیں لیکن یہ حدیث ضعیف ہے صحیح حدیث کیا ہے صحیح مسلم کی روایت ہے صحیح بخاری میں بھی اس طرح کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا قلت علی صاحب کا انش ول امام یوم ملجماتی و امام فقط لگا ہوتا کہ اگر آپ نے کسی بات کرنے والے سے یہ کہہ دیا کہ خاموش ہو جاؤ اس حال میں کہ خطبہ جمعہ ہو رہا ہے تو تم نے لغو کام کیا. کیا, کیا لغو کام کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جمعہ کے ثواب سے محرومی ہو جائے گی خطبہ کے ثواب سے محرومی ہو جائے گی اسی طرح سے ایک اور حدیث میں بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر جمعہ کے دن کوئی جو ہے لکڑی سے بھی اگر کھیلتا ہے لکڑی سے لکڑی سے یا کسی کنکری وغیرہ سے زمین پیسے ایسے کرتا ہے تو اس نے بھی لغو کام کیا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جمعہ کے دن جو ہے بہت ہی توجہ کے ساتھ خطیب کا خطبہ سننا چاہیے اب یہاں پر جو مساجد میں خطبے ہوتے ہیں یہاں اکثر لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتے پھر بھی کم از کم جو ہے خطبے کا ثواب حاصل کرنے کے لیے ہم کو بات چیت نہیں کرنی چاہیے ورنہ تو جمعہ کی نماز تو ہو جائے گی لیکن خطبۂ جمعہ سننے, سننے سے محرومی ہوگی یا اس کے ثواب سے محرومی ہوگی لہذا ہم کو چاہیے کہ ہم بعض لوگ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ بات کرنے لگ جاتے ہیں یا کسی کا موبائل بج رہا ہے تو دوسرے لوگ بند کہتے بھائی بند کر لو یا کوئی سو رہا ہے تو اس کو تھوڑا سا اسے کر دیئے جگا دیا یہ سب بھی نہیں کرنا چاہیے یہ سب بھی نہیں کرنا چاہیے ایک حدیث یہاں پر مجھے یاد آ رہی میں اس کو ذکر کر دیتا ہوں پتہ نہیں آگے اس کا ذکر ہے کہ نہیں اگر آئے گا تو ٹھیک ہے وہ حدیث یہ ہے کہ اگر خطبہ جمعہ ہو رہا ہو اور کوئی شخص اس وقت مسجد میں داخل ہو تو اسے دو رکعات پڑھ کر کے تب بیٹھنا چاہیے حدیث ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن مسجد میں داخل ہو اس حال میں کہ خطبہ ہو رہا ہو تو وہ دو رکعت پڑھے بغیر نہ بیٹھے وہ دو رکعت پڑھے بغیر نہ بیٹھے اور صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے دوران خطبہ ایک صحابی غالباً سلیق الغطفانی صحابی کا نام ہے غالباً وہ داخل ہوئے اور بیٹھ گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کو روک کر کے آپ نے فرمایا کہ فلاں صاحب آپ نے دو رکات پڑھی انہوں نے کہا ہے کہ نہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اٹھو اور دو رکات ہلکی ہلکی پڑھ کر کے تب بیٹھو تو دوران خطبہ اگر پہلے کوئی نہیں پہنچ سکا ہے مسجد میں تو مسجد کے آداب میں سے اور اس کے کیا کہتے ہیں حقوق میں سے یہ ہے کہ تحیت المسد پڑھے بغیر نہ بیٹھے لیکن ہلکی ہلکی پڑھے یہ صحیح بخاری کی روایت ہے اور وہ جو روایت ہے کہ جسم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تم اٹھو اور یا جب کوئی شخص مسجد میں داخل ہو اس حال میں کہ امام خطبہ دے رہا ہو تو اسے دو رکعت پڑھ کر کے تب بیٹھنا چاہیے اس حدیث کے پیش نظر اگر ہم مسجد میں داخل ہوں جمعہ کے دن اور خطبہ ہو رہا ہو تو ہمیں بغیر دو رکعت پڑھے ہوئے نہیں بیٹھنا چاہیے بعض لوگوں کی عادت ہے کہ وہ آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں کبھی کچھ کچھ لوگ ہوتے ہیں مسجد میں آتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں پھر کھڑے ہو کر کے پڑھنے لگتے ہیں تو اس طرح کی عادتیں نہیں ہونی چاہیے اور مشکل یہ ہے کہ اپنے ہاں کے علماء منع بھی کرتے ہیں کیا کہتے ہیں حدیث موجود ہیں دو دو حدیثیں ایک حدیث صحیح بخاری کی نبی کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ روک کر کے بغیر دو رکات پڑھے ہوئے بیٹھنے والے شخص سے کہا کہ تم اٹھو اور جو ہے دو رکعت پڑھ کر کے بیٹھو ایک حدیث یہ دوسری حدیث یہ ہے, دا ہے دا کہ بغیر اس واقعی کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی طور پر کہا کہ جب کوئی شخص مسجد میں داخل ہو اور خطیب خطبہ دے رہا ہو امام خطبہ دے رہا ہو تو بغیر دو رکعت پڑھے ہوئے نہ بیٹھے اب اپنے ہاں ان دونوں حدیثوں کے ہونے کے باوجود بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر خطبہ ہو رہا ہو تو آدمی مسجد میں جائے بیٹھ جائے دو رکات نہ پڑھے کیا کہتے ہیں کہ بیٹھ جائے نہ پڑھے کیوں تعویل کرتے ہیں اس کی کیا کہتے ہیں کہ خطبہ ایک عبادت ہے اور ایک اور خطبہ سننا بھی عبادت ہے لہذا اگر خطبے کے دوران نماز پڑھیں گے تو عبادت پر عبادت ہوگی عبادت کی مخالفت ہوگی لہذا نہیں پڑھنا چاہیے اور خطبہ دو رکاط کی جگہ ہے نماز کی جگہ پر ہے اس لیے اس حالت میں نہیں بیٹھنا نہیں چا... پڑھنا چاہیے نماز تو اور اس حدیث کا جواب دیتے ہیں کس حدیث کا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو اٹھایا تھا اور کہا کہ اٹھو اور دو رکعت ہلکی ہلکی پڑھ کر کے بیٹھو تو اس حدیث کے بارے میں کہتے ہیں کہ بھائی وہاں پر اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ وہ بیچارے کوئی غریب صحابی تھے مسکین اور فقیر صاحبی تھے اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ کھڑے ہو کر کے تم دو رکعت نماز پڑھو تاکہ سب لوگ ان کو دیکھ لیں اور ان کے اوپر صدقہ و خیرات کریں یہ حدیث کی تعویل کرتے ہیں بےجا تعویل اگر اپنے مزاج کے مطابق حدیث نہیں ہوگی تو اس کی تعویل کر لیں گے دو دو حدیثیں موجود ہیں مان لیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے آپ نے فرمایا صحابی کو اٹھا کر کے پڑھایا تب کہا بیٹھو آج ہمارے ہمارے کیا کہتے ہیں کے نیچے یہ دونوں حدیثیں نہیں اترتی ہیں اور تعویل کر جاتے ہیں کہ نہیں ہے آپ خدبہ دے رہا ہو تو بیٹھ جاؤ اپنی طرف سے شریعت کو زیادہ سمجھنے والے وہ ہیں جن کے اوپر شریعت نازل ہوئی جو شریعت اللہ کی طرف سے لے کر کے آئے جن کو شریعت دے کر کے بھیجا گیا وہ زیادہ سمجھدار ہے کہ آپ زیادہ سمجھدار ہیں آپ کہتے ہیں کہ خطبہ نماز کی جگہ ہے خطبہ عبادت ہے اور عبادت کے وقت میں دوسری عبادت کیسے اے, اے, کیسے ہو سکتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی فرماتے ہیں کہ خطبہ ہو رہا ہو تب بھی تم دو رکعت نماز پڑھو اٹھ کر کے دو رکعت پڑھے بغیر نہ بیٹھو اسی طرح سے صحابی کو اٹھا کر کے پڑھایا اس کے باوجود بھی تعویل کرتے ہیں کیوں تعویل کرتے ہیں ضرورت کیوں کرتے ہیں تعول کرنے کی اس لیے تعول کرنے کی تاویل کرتے ہیں کہ ہمارے مسلک کے خلاف ہے ہمارے علماء کے قول کے خلاف ہے ہمارے علماء ساری چیزیں اپنے دماغ پر اور ذہن پر تولتے ہیں اس لیے ایسے لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے ونجاب ندی اللہ تعالی القال دف الرد الوم الما کی یوم ال جمع تھی وہ صلی اللہ علیہ وسلم یخت فقال صلیت قال لا فصل کالقم فسل رکھات حدیث ہی گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جابر رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ ایک آدمی جمعہ کے دن داخل ہوا مسجد میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے فقال صلیت خطبہ روک کر کے خطبہ روک کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما پوچھا سلیتا پڑھ لیا تم نے نماز قال اللہ انہوں نے کہا کہ نہیں قم فصل رکاتے کھڑے ہو اور دو رکات پڑھ کر کے بیٹھو کتنی واضح حدیث سے اس پر بھی لوگ جو ہے عمل نہیں کرتے واحد اللہ تعالی عنہما نبی صلی اللہ علیہ وسلم کال کروفی سلط الجماعتی صورت الجماعتی و المنافقین عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی نما بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز میں سورہ جمعہ اور سورہ منافقین یعنی صورت المنافقون پڑھا کرتے تھے پہلی رکعت میں سورہ جمعہ اور دوسری رکعت میں منافقین اور نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ ہی کی روایت ہے صحیح مسلم ہی کے اندر کہ اس میں ہے کا نیکر افل عیدین افل جمعاتی رب کلا وہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز میں اور عیدین کی نماز میں اللہ تعالیٰ کہادی تو سب بحث و اور سورہ غاشیہ پڑھا کرتے تھے سورہ منافقون پڑھنے کی حکمت ویسے تو تمام صورتوں کا مضمون یوم آخرت اور عمل اور وغیرہ وغیرہ جنت اور جہنم کا ذکر ہے تقریباً دونوں صورتوں میں لیکن سورہ منافقون کی تلاوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں خاص کر کے اس لیے پڑھتے تھے کہ عام نمازوں میں تو منافقین ادھر ادھر جو ہے دائیں بائیں کر جاتے تھے لیکن جمعہ کی نماز میں جو ہے وہ ضرور حاضر ہوتے تھے تو سورہ جمعہ کی خاص کر کے تلاوت کرتے تھے کہ اللہ تعالی ان کو ہدایت دے سمجھے ہاں ان کے بعد جو ہے عاد کا بعض ان کی صفات کا ذکر سور منافقون کے اندر ہے میں بڑی تفصیل سے سمجھ لیجئے اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے اور پڑھنا چاہیے سنت ہے کم از کم چھوٹی چھوٹی صورتیں سب حضمہ رب اور صلاح کا حدیث الغاشیہ تو پڑھنا چاہیے کمی ہے ہم لوگوں کی بھی ہے خود لمبا کر دیتے ہیں اور پھر سوچتے ہیں کہ پبلک جو ہے لوگ سامعین جو ہے جلدی میں ہوں گے تو نماز ہلکی کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ارقما رضی اللہ تعالی انہ صلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم العید ثم رخص الیدہ رکھ سفل جمعہ فقالیہ فلی سلیمہ حدیث حسن ہے اس میں یہ بھی حدیث ہے اس حدیث کا بھی لوگ تعمیل کرتے ہیں ہاں نہیں مانتے حدیف کیا ہے زید ابن ارقب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز ادا کی اور پھر جمعہ کی نماز کے بارے میں رخصت دیا یعنی عید کے دن جمعہ پڑ گیا یا جمعہ کے دن عید پڑ گئی تو دو خطبے جمع ہو گئے ایک عید کا خطبہ ایک جمعہ کا خطبہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز تو ادا کر لی لیکن جمعہ کے بارے میں رخصت دیا کہ جسے جو چاہے جمعہ پڑھے اور جو چاہے جمعہ نہ پڑھ کر کے ظہر پڑھے کیونکہ جامع مسجد میں جامع مسجد یہاں یہاں پر تو بہرحال شہر ہے شہر ہے قریب قریب مسجدیں ہیں جہاں جمعہ کی نماز ہوتی ہے لیکن جیسے اور جگہیں ہیں جہاں پر جامع مسجد دور ہوتی ہے محلے کی مسجدیں ہوتی ہیں دور جانا پڑتا ہے جمعہ کی نماز کے لیے تو ایسی صورت میں ان لوگوں کو آسانی اس سے مل جاتی ہے کہ عید کی نماز پڑھ لیے جمعہ کی نماز اپنے محلے کی مسجد میں پڑھ لیے یہ مطلب ہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مگر میں پڑھوں گا تو اس سے یہ ثابت کیا گیا کہ جامع مسجد میں جمعہ کی نماز ہونی چاہیے جو ذمہ دار ہو امام ہو خطیب ہو امیر ہو وہ جمعہ کی نماز پڑھائے گا جو لوگ دور دور سے آنے والے ہیں ان کے لیے رخصت ہے تو وہ چاہے تو نہ آئے مسجد میں جامع مسجد میں اپنی مسجد میں پڑھ لو بات سمجھ میں آ گئی جی تو یہ رخصت ہے جمعہ کے بارے میں لیکن اپنے ہاں اس کو مانتے ہی نہیں کہتے جمعہ بھی پڑھیں گے عید بھی پڑھیں گے عید بھی پڑھیں گے اور اس جمعہ کی رخ، کوئی رخصت ہے، نہیں ہے جمعہ کی نماز ہونی ہونی چاہیے اور کچھ ساتھیوں سے ایک دن بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں جو اس حدیث کو اور زیادہ غلط سمجھ رہے ہیں اور زیادہ غلط یعنی کچھ لوگ تو اس کا مطلب کہ عملی طور پر انکار ہی کر رہے نہیں مان رہے ہیں کہ خود کیا کہتے ہیں عید کی نماز ادا کرنے کے بعد بھی جو ہے جمعہ کی نماز ادا کرتے ہیں یعنی ان کے ہر رخصت کا معاملہ نہیں ہے. کچھ نوجوان کہتے ہیں یا کچھ لوگ یہ سمجھ... کچھ لوگوں نے اس حدیث سے یہ سمجھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے بارے میں رخصت دی تو اس کا مطلب جمعہ ہے ہی نہیں ظہر بھی نہیں ہے یعنی وہ عید کی نماز پڑھ لیتے ہیں اس دن جو ہے جو ہے جمانہ کیا کہتے ہیں زہر کچھ نہیں پڑھتے ہیں وہ اثر پڑھتے ہیں یعنی جمعہ چھوڑ ہی دیتے ہیں حالانکہ یہ مخہوم صدیث کا نہیں کیونکہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آگے حدیث ہے کہ میں پڑھوں گا اور امام کو چاہیے کہ وہ جمعہ کی نماز پڑھائے خطبہ دے پڑھائے جس کو پڑھنا ہے وہ پڑھے گا اور جس کو نہیں آنا ہے دور سے, دور سے چھوٹی مسجد میں نہیں آئے گا یہ اقسد ہے جما فلس بادہ مسلم اس سے پہلے جو حدیثیں گزر چکی ہیں اس سے اسی تعلق سے کوئی سوال تو نہیں جیت المسد کیا عید گاہ میں بھی پڑی جائے گی ایک سوال اور دوسرا سوال میرا یہ ہے عید اور جمعہ ایک دن میں اگر ہو جائے تو دونوں میں سے کوئی ایک پڑھنا ہے یا پھر عید کی نماز اگر پڑھ لے تو جمعہ نہ oh. پہلا سوال ان کا یہ ہے کہ تحیط المسد تحیت المسد بعض لوگ اس کو دخولے مسجد کہتے ہیں یا داخلہ مسجد کہتے ہیں میرا. وہ دو رکعتیں جو مسجد میں داخل ہونے کے وقت پڑھی جاتی ہیں ان کو تحیت المسجد کہتے ہیں تو عیدگاہ میں تحیت المسد نہیں ہے کیونکہ وہ مسجد نہیں ہے وہ عیدگاہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں نکل جایا کرتے تھے میدان میں نکل جایا کرتے تھے اور وہاں جا کے نماز پڑھا کرتے تو عید کی نماز سے حدیث کے اندر باقاعدہ سعید بخاری وغیرہ کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ میں نہ عید کی نماز سے پہلے کوئی نماز پڑھتے تھے نہ عید کی نماز کے بعد کوئی نماز پڑھتے تھے البتہ اگر عید کی نماز مسجد میں ہو رہی ہو جیسے شہروں میں پڑھی جاتی یہاں بھی پڑھی جاتی ہے تو اگر کوئی شخص سے باہر سے آتا ہے مسجد میں داخل ہوتا ہے تو عید کی نماز سے پہلے اگر موقع ہے دو رکعت پڑھنے کا پڑھ کر کے تب بیٹھے یہ عید کی نماز کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ مسجد کی وجہ سے ہے یہ سب اور دوسرے دوسرا سوال بھائی نے یہ کیا کہ اگر جمعہ کے دن عید پڑ جائے تو کیا ہم کو دونوں میں اختیار ہے کہ چاہے عید کی نماز پڑھیں یا جمعہ کی نماز پڑھیں یہ اختیار دونوں میں نہیں ہے بلکہ عید کی نماز ہم کو پڑھنا ہے اختیار صرف جمعہ کی نماز میں چاہے تو جمعہ کی نماز پڑھیں اور چاہے تو ظہر کی نماز پڑھیں جی چاہے تو جمعہ کی نماز پڑھیں چاہے تو ظہر کی نماز پڑھیں اور جو غلط خیال لوگوں کے یہاں کہ بالکل نہیں پڑھتے وہ غلط کرتے سنا نہیں آپ نے صحیح سے جیسے کہ اب مثال کے طور پر یہیں کی مثال دیتا ہوں میں جبیل کے آس پاس بہت سارے کیمپ ہیں جہاں جمعہ کی نماز نہیں ہوتی وہ گاڑیوں سے کیا ہے بڑی بڑی گاڑیوں سے بسوں سے اپنا جمعہ کسی مسجد میں جی ایم ٹی اسٹور کی مسجد میں کہیں کسی کسی مسجد میں وہ آتے پڑھتے تو اگر اس طرح سے یہ لوگ ہیں اور عید کے دن جمعہ پڑھ جائے تو وہ چاہیں تو جمعہ کی نماز پڑھنے نہ آئے وہ اپنے کیا کہتے ہیں کیمپ کی مسجد میں پڑھنے جی سمجھ رہے ہیں کہ نہیں جی یا اسی طرح سے ایسے گاؤں ہیں کوئی گاؤں ہے بڑا گاؤں ہے ایک جامع مسجد ہے لیکن جامع مسجد کے علاوہ اور بہت ساری مسجدیں ہیں شہر میں بھی ایسا ہوتا ہے اپنے یہاں جیسے کیا کہتے ہیں آٹھ دس مسجدیں ہیں تو سب مسجد میں جمعہ نہیں ہوتا ہے جمعہ کی نماز نہیں ہوتی ہے تو ان کے لیے اختیار ہے کہ وہ چاہے تو جمعہ کی نماز کے لیے جامع مسجد میں نہ آ کر کے اپنے محلے کی مسجد میں وہ پڑھ لیں سمجھ گئے بات اپنے گھر میں نہیں پڑھیں گے کیونکہ کیا کہتے ہیں اگر کوئی ایسا ہے واقعی کہ مطلب اس کے قریب میں مسجد نہیں ہے اور جہاں میں مسجد دور ہے تو اگر پنج وقتہ نماز جہاں پڑھتا ہو وہاں پڑھ لے ٹھیک ہے نا متاثر ابھی جو حدیث پڑھی گئی اس میں جمعہ کی نماز کے بعد سنت کے بارے میں حدیث ہے جب یہ بات ذکر آئی ہے تو یہ سوال بھی ابھی آئے گا آپ لوگ کریں گے کہ جمعہ سے پہلے کتنی رکعت پڑھے اور عام طور سے لوگ کرتے ہیں جمعہ کی نماز سے پہلے نمازوں کی کوئی تحدید اور تخصیص نہیں ہے لیکن کم از کم جو آدمی پڑھے گا وہ کتنی دو رکعت اگر جمعہ کے خطبے سے پہلے آ گیا ہے تو جتنی اللہ توفیق دے اس کو نماز پڑھ لے کوئی قید نہیں اس کی اسی وجہ سے وہ حدیث مشہور حدیث تو آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ جمعہ کے دن جو پہلی گھڑی میں مسجد کے اندر داخل ہوگا اس کو اونٹ کے برابر قربانی کرنے کا ثواب ملے گا جو دوسری گھڑی میں آ گیا گائے کے برابر تیسری گھڑی میں جو ہے بکری کے برابر چوتھی گھڑی میں مرغی کے برابر اور پانچویں گھڑی میں انڈے کے برابر صدقہ کرنے کا ثواب اس کو ملے گا تو اب دیکھیں جمعہ سے پہلے جمعہ سے پہلے پہلے اب اس وقت کو ڈیوائڈ کر لیجئے تقسیم کر لیجئے پانچ گھڑیاں بنا لیجئے پانچ گھڑیاں بنا لیجئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کا فرمایا کہ ان کو آنے والوں کو اتنا سوا ملے گا اس وجہ سے علماء نے جو ہے یہ ذکر کیا ہے کہ جمعہ کی خطبے جمعہ کا خطبہ شروع ہونے سے پہلے آدمی جتنی بھی نمازیں چاہے پڑھ سکتا ہے جمعہ کے دن زوال کا اعتبار نہیں ہوگا جمعہ کے دن زوال کا اعتبار نہیں وجہ سے آئین زوال, زوال کے وقت یعنی بالکل جب سورج کھڑا ہوتا ہے سر پر اس وقت نماز پڑھنے سے منع کیا ہے جب زوال ہو جائے زوال ہو جائے تب آدمی پڑھے تو جمعہ کے دن اس چیز کا اعتبار نہیں کیونکہ حدیث کیا ہے جو جتنی عبادت کر سکے کرے تو جمعہ سے پہلے خطبے سے پہلے جتنی بھی رکاتے آدمی پڑھ سکے پڑھ لے کوئی قید نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی خاص چیز ثابت نہیں ہے خاص چیز جو ثابت ہے وہ یہ کہ کم از کم دو رکعت پڑھے تب بیٹھے مسجد میں جمعہ کے بعد جو ہے دو تین طرح کی حدیثیں آتی ہیں ایک حدیث تو حضرت ابو اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث ہے کہ اربان اللہ اللہ کہ جب آدمی جمعہ کی نماز پڑھ لے تو اس کے بعد دو رکعت پڑھ لے اس کے بعد چار رکعت پڑھے اس کے بعد فلی سل اربان چار رکعت جمعہ کی نماز کے بعد پڑھے یعنی سنت کیا ہوئی چار رکات تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ اگر کوئی شخص جمعہ کی نماز کے بعد ہاں چار رکعت پڑھنا چاہے سنت پڑھنا چاہے تو چار رکعت پڑھے دو دو کر کے پڑھے تو زیادہ بہتر ہے لیکن ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے بعد دو رکاتیں پڑھتے تھے سری بخاری کی روایت ہے اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی بھی اس طرح کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے بعد جو ہے دو رکعت پڑھا کرتے تھے اور بعض رکا بعض روایتوں میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر مسجد میں پڑھتے تھے تو چار رکعت پڑھتے تھے گھر جا کر کے پڑھتے تھے تو دو رکعت پڑھتے تھے تو ان تمام حدیثوں سے شیخ الاسلام ابن تعمیر عبداللہ علیہ نے فرمایا کہ اسی پر عمل کیا جائے کہ مسجد میں پڑھے تو چار رکعت پڑھے اور گھر جائے تو دو رکعت پڑھے اور اگر کوئی دو رکات بھی پڑھنا چاہتا ہے جمعہ کے بعد تب بھی گنجائش ہے سنت ہے گنجائش ہے دو رکات کا بھی سبوت ہے تو دو رکات کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ اب اس کے علاوہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں خاص کر کے کیمپوں میں یا دیہاتوں میں لوگ جمعہ کی نماز کے بعد احتیاطی ظہر بھی پڑھتے ہیں. پہلے بھی میں نے اس کا ذکر کیا احتیاطی طور پر زہر پڑھتے ہیں. کہتے ہیں کہ دیہات میں جمعہ نہیں تو احتیاطی طور پر ظہر پڑھ لیتے ہیں کہ اگر ہماری جمعہ نہیں ہوگی تو ظہر تو ہو ہی جائے گی حالانکہ یہ سب باتیں کہنے والے جو کہتے ہیں دیہات میں جمعہ نہیں میں کہتا ہوں ہر ہر دیہات میں جمعہ پڑھتے ہیں ہر ہر دیہات میں جمعہ پڑھتے ہیں ہاں چاہے چھوٹا سگاؤں ہو یا بڑا سگاؤں ہو سب جگہ جمعہ جمع کی نماز پڑھتے ہیں لیکن فتویٰ فرمائیں گے کہ جو ہے جمعہ جو ہے دیہات میں نہیں ہے شہر میں جمعہ کی نماز پڑھی وان رضی اللہ عنہما انہم قال له اذا فلاس بلاً فلا تسلحہ فلا تلاً حتا تلام تخروجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امارانہ بدالکا اللہ نوسلا سلاتم بلا تک مسلم بڑی اہم حدیث ہے آج اس پر بہت کم لوگ عمل کرتے ہیں اور خاص کر کے ہماری اس مسجد میں تو بس مت پوچھے اللہ رحم فرمائے صاحب ابن عزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ جب تم جمعہ کی نماز پڑھ لو تو جمعہ کی نماز کے ساتھ دوسری کوئی نماز نہ ملاؤ یہاں تک کہ تم بات کر لو یا وہاں سے ہٹ جاؤ یا نکل جاؤ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اس بات کا حکم دیا کہ ہم کسی ایک نماز کو دوسری نماز کے ساتھ نہ ملائیں یہاں تک کہ ہم بات کر لیں یا ہم نکل جائیں کیا مطلب ہے اس کا اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے جماعت سے ہم نے نماز پڑھ لیا یا جمعہ کی نماز پڑھ لی تو وہیں پر کھڑے ہو کر کے ہم سنت نہ پڑھنے لگ جائیں اسی جگہ یہی ہے نماز سے نماز کو ملانا نماز سے نماز کو ملانے کا مطلب یہ ہے کہ نماز ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد پھر کوئی نماز وہیں پر آدمی پڑھ لے چاہے جمعہ کی نماز ہو یا جماعت سے نماز کوئی پڑھے تو اسے اسے چاہیے کہ آدمی گفتگو کر لے بات چیت کر لے کسی مطلب مناسب کوئی مناسب بات اپنے بغل والے سے کر لے یا یہ کہ وہاں سے ہٹ کر کے دوسری جگہ پڑھے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے لیکن ہمارے ہاں عجیب و غریب بات ہے کہ ادھر امام صاحب نے السلام علیکم رحمۃ اللہ السلام علیکم, علیکم رحمت اللہ سلام پھیرا کہ بس ایک دو سیکنڈ میں اپنے ہاں تو کم از کم اپنے ملکوں میں لوگ دعا کرنے لگتے ہیں دعا کے بعد سب کھڑے ہوتے ہیں اور یہاں یہ ہے کہ فوراً ہی چونکہ یہاں جانتے ہیں کہ یہاں تو امام صاحب دعا کریں گے نہیں ہاتھ اٹھائیں گے نہیں تو اس لیے فوراً ہی ایک, ایک منٹ کے بعد فوراً ہی اپنی ہی جگہ پر کھڑے ہو کر کے پھر پڑھنے لگ جاتے ہیں نماز یہ سنت کی خلاف ورزی اب شکایت اس پر لوگ یہ کرتے ہیں کہ بھائی مولانا صاحب جو ہے جمعہ کے دن کھڑے ہو جاتے سنت بھی پڑھنے کا موقع نہیں دیتی غلطی آپ کریں اور ٹونکیں ہم کو دو دو غلطیاں ہم کرتے دو دو غلطیاں کیا غلطی ہی کہیں مطلب اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ تر سنتیں کہاں ہوتی تھی مغرب اور فجر کی تو گھر میں ہوتی تھی گھر میں ہوتی تھی تو ایک سنت ہم نے یہ چھوڑا دوسری سنت جو ہم نے چھوڑا ادکار والی سنت چھوڑا وہ پیچھے بڑا سلوہا لگا ہوا ہے کہ اگر ادکار پڑھے تو پانچ سات منٹ لگ جائیں گے تو اس کو چھوڑنے کے بجائے اور تیسری تیسری مخالفت کیا کرتے ہیں کہ وہیں کھڑے ہو کر کے اسی جگہ پر فوراً ہی سنت پڑھنے لگ جائے گا تین تین مخالفتیں کرتے ہیں تو اس لیے جو ہے اگر جمعہ کے دن ایک دن درس ہوتا ہے یا کہیں بھی ہر ہر وقت ہر روز تو ہوتا نہیں درس یہ سوچا جاتا ہے کہ بھئی اگر درس شروع ہو جائے گا تو زیادہ لوگ فائدہ اٹھا لیں گے ہمیں اپنی ڈیوٹی نہیں بجانی رہتی ہے ڈیوٹی بجانے بجانا ہو تو اعلان کرتے ہیں بھائی آپ لوگ تشریف رکھ کے سننے سے فارغ ہو کر کے اس کے بعد چار پانچ آدمی رہے ان کو جو کچھ بھی سنانا ہو سنا لیکن مقصد یہ ہوتا ہے کہ جمعہ کے دن زیادہ لوگ رہتے ہیں یا جہاں بھی خطبہ جلدی سے ہوتا ہے وہ نماز کے بعد فورن کھڑے ہو جاتے ہیں ہم لوگ درسے کے لیے بعض مسجدوں میں تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں تو اس دن کم از کم اگر نماز کے فورن بعد ہماری اپنی زبان میں اردو میں درسے ہونے لگے تقریر بیان ہونے لگے تو بیٹھ جائیں کہاں یہ لکھا ہے کہ فورن ہی فرض کے بعد جو ہے ہی سنت ادا کرو بلکہ اس حدیث سے تو ثابت ہوتا ہے کہ منع ہے ایسا کرنا ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ وسلم کیا حکم دیتے تھے کہ ہم جب نماز پڑھ لیں تو ایک نماز سے دوسری نماز کو نہ ملائے ہم کیا کرتے ہیں پوری مخالفت کرتے ہیں سراسر تو مخالفت ہم کریں اور الزام دوسروں پر رکھیں بہرحال تو یہ سنت ہے کہ آدمی اسی جگہ سنت نہ پڑھے عام طور سے نماز کے بعد جو سنتے پڑھتے ہیں ظہر میں اثر مت سنت ہوتی نہیں ہے ظہر میں مغرب میں اور عشاء میں تو آدمی جگہ بدل دے اور اس طرح سے اس حدیث، اس حدیث پر عمل ہو جائے گا نبی ابی رہے رضی اللہ تعالی عنہ قال،, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانبی ابی رہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال،, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اغتسل فم اتل جمعت ان یفر امام خطبتی اخرا و روا مسلم صحیح مسلم کی روایت ہے جس کی طرف میں نے ابھی بتایا تھا ابو رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے جو شخص سے جمعہ کے دن غسل کرے اور پھر جمعہ کی نماز کے لیے آئے تو جمعہ کے دن غسل کرنا یہ کیا ہے سنت ہے اور اگر بعض اور حدیثوں کو ملا لیا جائے جس میں تاکیدی حکم ہے تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جمعہ کے دن غسل کرنا سنت موقع ہے کیونکہ بعض حالات میں کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور بعض حالات میں بعض حدیثوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی تو ایک طرف ترغیب ہے ایک طرف حکم ہے جب کسی حکم میں یا کسی مسئلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب بھی دلائیں اور حکم بھی دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ واجب نہیں ہے ضروری نہیں ہے بلکہ سنت موقع دا ہے تاکیدی سنت ہے تو جمعہ کے دن جو شخص سے غسل بعض علماء یا بعض امہ کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن جو ہے حسل کرنا واجب ہے جیسے ایک حدیث ہے کہ الغسل واضبن الکل الغسل يوم على كل اس طرح کا لفظ ہے محتلم اس مراد بالغ تو اس طرح کے الفاظ ہیں لیکن وہاں پر وجوب مراد نہیں ہے وہاں پر تاکیدی حکم مراد ہے کیونکہ دوسری حدیثوں میں کیا ہے ترغیب ہے جی تو جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے اور جمعہ کے لیے آئے ایک بات اور یہاں پر ذکر کر دوں اسی متعلق سے اسی تعلق سے ایک حدیث دیکھ رہے تھے وہ حدیث کیا ہے کہ ان نہارو اس نتا آشارت دن بارہ گھنٹے کا ہوتا ہے دن بارہ گھنٹے کا ہوتا ہے اسلامی یا شرعی دن جو ہوتا ہے وہ کب سے شروع ہوتا ہے فجر کی ازان سے فجر کی ازان سے شروع ہوتا ہے سورت ڈوبنے تک فجر کی ازان سے سورج ڈوبنے تک اگر دن کا ہم شمار کریں گے تو بارہ ہی گھنٹے ہوں گے کہ کم زیادہ ہوں گے جارا. جی موسم کے حساب سے بدلتا رہے گا وقت تو اس حدیث کے پیش نظر ایک بات تو یہ میں بتا رہا ہوں کہ اگر کسی نے فجر سے پہلے غسل کر لیا تو اس کا جمعہ والا گسل نہیں مانا جائے گا بعض حالات میں آدمی فجر سے پہلے غسل کرتا ہے ناپا کی حالت ہو گئی تو اگر فجر سے پہلے غسل کیا فجر کی اذان سے پہلے تو اس کا غسل جمعہ والا نہیں مانا جائے گا لیکن اگر فجر کے بعد اس نے غسل کیا اور نیت دونوں کی رہی تو اس کا جمعہ والا غسل بھی شامل ہو جائے گا ایک بات تو یہ دوسری بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ دن بارہ گھنٹے کا ہوتا ہے اور دن کی ابتدا کب سے ہوتی ہے فجر سے لے کر کے فجر کی اذان سے لے کر کے مغرب تک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق فرمان کے مطابق یہ دن بارہ ہی گھنٹے کا ہوگا اسلامی دن جو ہوگا وہ شرعی دن جو ہوگا وہ بارہ ہی گھنٹے کا ہوگا یہ موجودہ جو گھنٹا ہے اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا بلکہ فجر سے لے کر کے مغرب تک دیکھا جائے گا کہ مغرب تک کے جتنے بھی گھنٹے ہوں ان کو ڈیوائیڈ کر دیا جائے گا بارہوں بارہ حصوں میں ان کو تقسیم کر دیا جائے گا کس میں بارہ حصوں میں تقسیم کر دیا جائے گا اور اس اعتبار سے کبھی ایک گھنٹے کا موجودہ یعنی ساٹھ منٹ کا ایک گھنٹہ ہوگا کبھی کم زیادہ ہوگا بالکل پرفیکٹ نہیں ہوگا سمجھ ایک چیز اور اس میں ہم سمجھ لیں دیکھیں جو اللہ کا حدیث کے اندر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جمعہ کے دن پہلی گھڑی میں پہلی گھڑی میں داخل ہوگا مسجد کے اندر اسے ایک اونٹ قربانی کرنے کا ثواب ملے گا تو اب وہ یہ پہلی گھنٹی سا کا سے ہے عربی میں حدیث کے اندر تو وہ سا سے مراد آج کا گھنٹہ مراد نہیں ہے تو اگر ہم دیکھیں فجرے کے طلوع ہونے سے لے کر کے سورج نکلنے تک سمجھ لیجیے یہ ایک گھڑی مانی جائے گی پھر سورج نکلنے سے سورج نکلنے سے لے کر کے خطبہ شروع ہونے تک اس میں پانچ گھڑیاں جو ہے وہ تقسیم کی جائیں گی پانچ گھنٹے بنائے جائیں گے یعنی پورے کو کس میں تقسیم کیا جائے گا پانچ حصوں میں کیونکہ اللہ کے کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں کہ پہلی گھڑی میں جو داخل ہوگا پہلے گھنٹے میں تو گھنٹہ سے مراد جو ہے یہ گھنٹہ موجودہ گھنٹہ نہیں ہے پہلی اسی وجہ سے ترجمہ جو اردو میں کیا جاتا ہے وہ گھنٹہ کا ترجمہ نہیں کیا جاتا ہے گھڑی کا ترجمہ کیا جاتا ہے پہلی گھڑی میں دوسری گھڑی میں تیسری گھڑی میں تو اس طرح سے جتنا بھی وقت ہو سکتا ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو تقسیم کر لیں گے کہ ہاں اتنی اتنے منٹ بنتے ہیں اس کے پہلی گھڑی میں تو پہلی گھڑی سے مراد جو ہے جو پہلی گھڑی میں داخل ہوگا اس کو جو ہے ایکٹ قربانی کرنے کا سواب ملے گا تو ہو سکتا ہے بعض لوگوں کے یہ مفہوم بھی ہو کہ جو پہلا شخص سے داخل ہوگا اس کو یہ سواب ملے گا جو دوسرا شخص سے داخل ہوگا اس کو یہ ملے گا یہ نہیں ہے بلکہ سورج نکلنے سے لے کر کے خود جمعہ ہونے تک پانچ حصے میں تقسیم کریں گے مثال کے طور پر سورن نکلنے سے لے کر کے پہلی گھڑی ایک گھنٹے کی ہوئی تو اس بیچ میں جو مسجد میں داخل ہوگا اس کو یہ ثواب ملے گا پھر اس کے بعد اس بیچ میں اس پیریڈ میں جو داخل ہوں گے ان کو یہ ثواب ملے گا اور عام طور سے ہم لوگوں کو تو انڈا ہی کے برابر ملتا ہوگا مرغی ملتی ہوگی کسی کسی کو مرغی ملتی ہوگی ने, اور ने, شیر, ایسا تو پھر جی تو آدمی ناشتہ نہیں کرے گا ٹوائلٹ بھائی ثواب حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے تیاری بھی کرنی ہوگی اور گھڑی بھی گھڑی ودھی کی مختصر نہیں ہے اگر آپ جو ہے سورج نکلنے سے لے کر خود بے تک آپ دیکھیں تو کم از کم ایک ایک گھنٹہ تو مل جائے گا اگر آپ اونٹ کی قربانی کا ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو مختصر سا ناشتہ فجر کے نماز کے بعد نہا دھو کر کے تیار ہو جائیں اور اس کے بعد جو ہے جائے مسجد نہیں نہیں صفوں کا اعتبار نہیں سفوں کا اعتبار نہیں ہے تو بہرحال یہ تقسیم جو ہے وہ کی گئی ہے کہ گھڑی سے مراد کیا ہے جمعہ کے دن جو ہے وہ گھڑی سے مراد کیا ہے تو گھڑی سے مراد جو ہے وہ گھنٹہ نہیں ہے جو موجودہ گھنٹہ ہے تو چونکہ دن جو ہے بارہ گھنٹے کا ہوتا ہے شرعی دن تو اب جمعہ تک سے پہلے کا جو ہے وہ چھ گھنٹہ مان لیا جائے چھ گھڑیاں چھ حصے مان لی جائے اور جمعہ کے بعد جو ہے وہ حصے مان لی جائے بات سمند بھائی جیسوں کی جیسا ایسے بات یہ کہ جمعہ کی نماز کا جو وقت شروع ہوگا اس وقت سے لے کے تب تک دیکھیے اگر یہ بات آپ کو لیں گے جمعے کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے جب زوال ہوتا ہے صحیح مطلب اکثر علماء کی یہی بات ہے یا یہی خیال ہے ان کی یہی رائے ہے کہ جمعہ کی نماز کا وقت جو ہے زوال کے بعد سے شروع ہوتا ہے جمعہ کی نماز کا وقت بھی وہی ہے ظہر کی نماز کا وقت ہے تب تو بامر ہی ختم ہو گیا وہ خطبہ تو جمعہ سے پہلے شروع ہو جاتا ہے نماز سے پہلے جی تو اس لیے جو ہے یہی مراد ہے اور یہ آج کے دور میں ہم لوگ ہم لوگ ایسا سمجھتے ہیں ہم لوگ ایسا سمجھتے ہیں ورنہ تو اللہ صلاف صحلح اگر جمعہ وغیرہ کے سلسلے میں ان کے ان کی تلاش کو اور ان کی عبادت کو اگر دیکھا جائے تو ہم لوگوں کی طرح سے نہیں جمعہ کے دن کو خاص عبادت کے لیے کر لیتے تھے وہ اور اس گھڑی کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے جس گھڑی کا ذکر ابھی آئے گا کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ گھڑی جو ہے جس بندے کو مل جائے اور اس گھڑی میں اس ٹائم پہ اگر وہ اللہ سے کچھ مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کے جو ہے دعا کو قبول کرے گا یعنی دعا کی قبولیت کا وقت ایک ہوتا ہے اس کی تلاش میں رہتے تھے آج ہمارا مزاج تو کچھ دوسرا ہے نا کہ ہم جمعہ کے دن جمعہ کے دن کو چھٹّی کا دن مناتے ہیں ہاں جمعہ کا دن عبادت کا دن ہے سوریہ کہنا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری حدیثیں جمعہ کی فضیلت میں ہیں کہ ہاں جو پہلے وقت میں ابھی جو حدیث پہلے وقت میں آئے گا اس کو اتنا ثواب ملے گا بھائی ابھی یہ ثواب حاصل کرنا ہے تو آرام اور راحت کو تو, تو چھوڑنا پڑے جی چلے اس گھڑی کے بارے میں ایک لمبی بحث ہے اس کے بارے میں بہت سارے اختلافات ہیں کہ وہ کون سا وقت ہے جمعہ کے دن شروع میں ہے کہ وہ آخر میں ہے اس بارے میں انشاءاللہ تفصیلی بحث آئے گی اگلے درس میں اور اللہ تعالیٰ آخر خلقی محمد